رحیم صورت رکو نمبر پانچ اللہ رب العزت حضرت حود علیہ کی والی کا تذکرہ فرماتے ہیں قومیات کی طرف انہیں بھیجا دیا انہوں نے دعوت توحید دی اور استغفار کی طرف متوجہ کیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمانوں سے بارشیں نازل کریں گے اور تمہاری طاقتوں میں اضافہ ہوگا اور تمہیں برکتیں نصیب ہوں گی لیکن لوگوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا کہنے لگے تمہاری باتوں کے سبب ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ کہنے لگے تم عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں چمٹ کر مجنون بنا دیا ہے ان نقول اللہ ترا کا بازو عالحسوں <دِنَابِسُ> ہمارے معبودوں نے تمہیں چمٹ کر مجنون بنا دیا ہے معاذ اللہ تعالیٰ اور تم عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئے ہو حضرت خود علیہ صلاط وسلام نے ان سے کہا تم جو تدبیریں کر سکتے ہو میرے خلاف تم کر گزرو میں رب پر توکل اعتماد اور کامل یقین رکھتا ہوں اللہ کے حکم کے بغیر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو اللہ ہی کی قدرت اور کنٹرول میں کائنات کی ہر چیز ہے ہر چیز کی پیشانی کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے مامن دا آخ لہٰذا تم مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے حضرت حد علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے درمیان بات چیت اور مکالمہ کا سلسلہ چلتا رہا بالآخر وہ وقت پہنچا کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ ان میں سے کسی نے ایمان قبول نہیں کرنا تو اللہ تعالی نے عذاب کا فیصلہ فرمایا نہ جینا ہودم والذین لذینہ آ برحمت و منا ہم نے ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور نہ ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں لانت کا مستحد بنا دیا بہت بیہوفیہ دنیا لعنتم و یوم القیامہ قوم سمود کا ذکر کیا جن کی جانب حضرت صالحل صرۃۃسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا انہوں نے بھی دعوت توحید دی اور لوگوں کو اپنے گناہوں پر ندامت کی طرف متوجہ کیا رجوع اللہ کی ترغیب دی لوگ کہنے لگے یا صالح اے سالے قد کن تفینا مرجوا قبل حاضہ ہمیں تو تیرے سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں تم بڑے سمجھدار تھے عقل مند تھے اور ہم امیدیں قائم کیے ہوئے تھے کہ تمہارا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا بڑے ہو کر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے انہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے اور حضرت سالی علیہ السلات وسلام نے انہیں دعوت توحید کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا حضرت صلی علیہ السلام فرمانے لگے میری ذمہ داری رب کی طرف سے یہ لگائی گئی ہے کہ اللہ نے جو مجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے میں اس ہدایت کی طرف تمہیں بلاتا رہوں اور میں اس ذمہ داری کو نبھاتا رہوں گا معلوم یہ ہوا دنیا کی بادشاہی دنیا کی دولتیں پیغام حق اور اس کی تبلیغ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر ایک طرف کسی کو دنیا کا مرتبہ و مقام مل رہا ہو اور دوسری طرف ہدایت کا رستہ اور دعوت حق کی ذمہ داری کے ساتھ وابستگی تو قابل ترجیح یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے لیے اور اس پر استقامت اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قبول فرما لے حضرت صالح علیہ السلاۃ وسلام نے اونٹنی کا معجزہ بہوک میں الہی نکال کر دکھایا اور انہیں فرمایا کہ برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا لیکن انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے ان کو تین دن کی مہلت دی گئی اس کے بعد عذاب الاہین نازل ہوا وہ اخذ الدین ضلع ایک چیخ تھی ایک چنگھاڑ تھی فرشتے کی آواز تھی زلزلہ برپا ہوا فاس بہوفی دیارہ جاسمی سارے اپنے گھروں میں اونھے منہ پڑے ہوئے تھے الٹے قاللم یغنوفی ہاں اس طرح سے ان کی بستیاں ہو گئیں جیسے یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام, السلام کے واقعے کا ذکر ہوا۔ ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئے لیکن ابھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ آ کر انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا جواب دیا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ الْحَنِيزِ ان کی دعوت کے لیے ابراہیم علیہ السلام۔ بچھڑا بھون کر لے آئے پوچھا بھی نہیں کیا چلے گا ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا بس جو ماہذر ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے مہمان کو پوچھا نہیں جاتا بس جو آ گیا ہے اور جو وقت ہے اور جو میسر ہے وہ لا کے سامنے رکھ دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ تو ہاتھ ہی نہیں آگے بڑھا رہے ابراہیم علیہ السلات و نے نہ کے اجنبی سمجھا ہو واہو جیسا بین و مخیف ابلکہ خوف محسوس کرنے لگے کیونکہ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ دشمن کے گھر سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا تو اس چیز کا احساس ہونے لگا انہیں کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ جو میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے تو وہ بول پڑے اور کہنے لگے لا تخف آپ پریشان نہ ہوں ہم اللہ کے فرشتے ہیں دو کاموں کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ایک کام تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے حضرت سارہ وہ بھی پیچھے کھڑی تھی کھانا انہوں نے تیار کیا تھا مہمان کی مہمان نوازی اور اکرام میں پورا گھرانہ مشغول تھا تو وہ بھی باتیں سن رہی تھی مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں کیا وجہ ہے تو حضرت سارہ پیچھے کھڑی ہیں انہوں نے حضرت سارا کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتا بھی عطا فرمائے گا حضرت پڑی اور کہنے لگی یا وی لتا اس کا ترجمہ اردو میں یوں کیا جا سکتا ہے ایک خواتین کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے ہا اناجوس میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا میں تو بڈی ہو گئی ہوں بالی شیخا اور یہ میرے شوہر یہ بھی بزرگ ہیں ہمارے گھر میں ہوگا ان تو بڑی اجیب چیز ہے خالو فرشتے کہنے لگے من اللہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر تعجب کس چیز کا اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں اللہ کا فضل ہو اہل بیت حضرت ابراہیم کے گھر والوں کو فرشتے کہہ رہے ہیں اہل بیت اس اہل بیت کا سب سے پہلے مستاق کون بنتے ہیں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا سب سے پہلا مستاق آپ کی ازواج چاہرات ہیں اور آپ کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں حضرت فاطمہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن کچھ لوگ اہل بیت صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو سمجھتے ہیں اور باقیوں کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اہل بیت میں ازواج متحرات بھی آ جاتی اہل بیت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم یہ تو ایک کام ہو گیا فرشتوں نے بتایا دوسرا کیا کام ہے جی دوسرا یہ ہے کہ انا ارسلنا الى قوم لوط ایک ہی سفر میں دو ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگی ہیں آپ کو خوشخبری سنائی جائے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا جائے جب ان کو بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ یجادلونا جھگڑنے لگے جھگڑا بات کا تھا کہہ رہے تھے کہ وہاں تو لط علیہ السلام بھی ہیں وہاں تو کچھ کچھ تو مومن ہوں گے ان کے تو تم عذاب لے کے جا رہے ہو جلدی کیا ہے عذاب کی اس طرح کی بات چیت آپس میں ہونے لگی اس کو مجادلہ سے تعبیر کیا جھگڑا سے تعبیر کیا اللہ کہتے ہیں انَََ ابراہیم الحلیم الواحم منیب ابراہیم بھی بڑے بردوار بندے تھے بڑے آہذاری کرنے والے اور بڑے رجوع اللہ کرنے والے یہ ان کے اوصاف ہیں لیکن رب کا جب فیصلہ آ جائے تو وہ واپس نہیں ہوتا ان نہ ہوماتی ہی مذاب غیر عمر تو ان پر عذاب آ کر کے رہے گا حضرت لط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لط علیہ السلام کو بھی ابتداء میں انہوں نے نہیں بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں لوگ دوڑے ہوئے آئے یو حراؤن علیہ دوڑتے ہوئے چلے آئے حضرت لط علیہ السلام کے گھر کی جانب مہمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور بدکاری کے ارادے سے اور اس سے قبل وہ ہم جنس پرستی اور بدخلاقی کے مرتکب ہوا کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی بے چارگی کے عالم میں انہیں نصیحت کی تنبیہ فرمائی سمجھایا میرے مہمان ہیں مجھے رسوا تو نہ کرو لا تو حضونی فی علیہ سب ان رجل الرشید کوئی ایک بھی تم میں سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ مہمان کا سب کا سبھی اکرام کرتے ہیں مہمان کا تو کوئی احترام کوئی تقدس کا احساس تمہارے دلوں میں ہے ہی نہیں قع القد علم مولانا وہ بدمست ہاتھیوں کی طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کسی نسیت پر کان نہیں دھر رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام نے اسی بے چارگی کے عالم میں فرمایا لکم قوتن کاش تمہارے مقابلے کی مجھے طاقت ہو جائے اور وہ آبیلا رکن شدید یا کوئی مضبوط قبیلہ اور جماعت ہوتی میری میں اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کرتا اپنے مہمانوں کے دفاع و تحفظ میں حضرت لط علیہ السلاۃ والسلام اس قوم کے فرد نہیں تھے باہر سے آئے تھے قبیلہ سدون کی بستی کی جانب ان کو بھیجا گیا تھا انبیاء علیہ وسلۃ علسلام اسی قبیلے سے بھی بعض اوقات ہوتی ہیں بعض اوقات باہر سے اللہ تشکیل فرماتے ہیں کہ فلا قوم میں چلے جائیے تو اس پر حضرت اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا کوئی خاندان یا قبیلہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کرتا اب جب پریشانی کی انتہا دیکھی فرشتوں نے تو کہنے لگے یالو تو ان رسول اب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو ہیں ہی فرشتے یہ تو تمہارا بال بھی بیکر نہیں کر سکتے لئی اسی لو علیک پہنچنا بھی بڑی آپ تک پہنچ بھی نہیں سکتے فاصلے بھی اہل کبھی کتنی من لین آپ جو آپ کے اصاب ایمان اور آپ کے ماننے والے ہیں ان کو یہاں سے لے کر چلیے ولاء الطفتم کو محد العلم رات پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیے گا جو مڑ کر دیکھے گا اس کو جو ہے وہ عذاب الٰہی کا مستحق قرار دیا جائے گا تو رات و رات وہاں سے نکلے سوال ہوا کہ صبح کے وقت جو ہے وہ عذاب آئے گا تو کب ہوگی صبح علی سا صبح کیا نہیں ہے صبح ابھی تو ہوا چاہتی ہے صبح فَلَمَّا جَاءَ عَمْرُنَا حُکْمِ الٰہی آگیا اللہ کہتے ہیں جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا جو بلند مقام تھا اسے ہم نے پس ترین مقام بنا دیا تو وہ جو سمندر کا حصہ ہے ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں جاقوں میں لود کی بستیوں کو الٹایا گیا بحرِ میت اس کا دوسرے کسی سمندر سے لنک نہیں ہے صرف وہ وہی حصہ اور ایریا ہے اور سب سے ستھے سمندر کی पस्तरीन जगह جگہ ہے وہ سب سے زیادہ پست مقام اللہ کہتے ہیں اٹھایا بستیوں کو اوپر لے گئے اور اوپر سے الٹا دیا وام ترنا ہجارت نے جیلی منظور اور پتھروں کی بارش نہ صرف فرمائیے پر سے مٹی کے پکی مٹی کے پتھر تھے تہ در تہ مسلسل لگ رہے تھے یعنی برسٹ لگ رہے تھے منزود مس نشان زد پتھر متعین تھے کہ یہ پتھر فلاں کو لگے گا یہ پتھر فلاں کو لگے گا تو ما من وہ ماہیہ میرا نے بے بائی وہ بستیاں ظالموں سے دور نہیں ہیں وہ عبرت کا نشان اللہ <تصفح> <الرحمن> الرحیم <تصفح> سورہ سرد رخو نمبر آٹھ اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ السلاۃ وسلم کی ان کی قوم کی جانب بے کا تذکرہ فرماتی ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور جس برائی میں وہ مبتلا تھے یعنی ناپ تول میں کمی کرنا اس سے انہیں باز رہنے کی تلقین فرمائی اور حکم دیا کہ ہر حقدار کو اس کا حق پورا پورا ادا کیا کرو جو باقی تمہارے لیے بچائے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے مگر میں صرف تمہیں سمجھا ہی سکتا ہوں قالو یا شعیب قوم آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتی ہیں اصلاۃ و کتا مر کا انتر کا انت مایاب تم اپنی نمازیں جو پڑھتے ہو وہ تم اپنے پاس رکھو تمہاری نمازیں حکم دیتی ہیں تجھے کہ ہم اسے چھوڑ دیں جو ہمارے آباؤ اجداد جن کی پرستش کرتے رہے اور انفا لفیم والینہ ماں نشاد ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کریں اپنے مال کے متعلق زیادہ لیں کم دیں حلفی کریں صاحت میں غور کیجیے یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے ہمارا مال ہم جو مرضی کریں ہم اختیار رکھتے ہیں ہم جہاں مرضی اڑائیں جیسے مرضی کمائیں نہیں قرآن کے ضابطے کے مطابق اللہ کا مال ہے لاہ سماوات اللہ کا مال ہے. ہے اللہ کے حکم کے مطابق اسے کمایا جائے جائز طریقوں سے اسے کمایا جائے اور ناجائز مقام پہ فضول خرچی میں اسے نہ اڑایا جائے اور اللہ کا حق ادا کیا جائے غریبوں کا حق ادا کیا جائے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی اور احکام دیے تو یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت آج بھی کچھ لوگوں میں موجود ہے اسی ذہنیت کی وجہ سے کمائی کے ناجائز ذرائع پیدا ہو چکے ہیں ناجائز مارکیٹیں بن چکی ہیں ایسی ایسی مارکیٹیں ہیں جہاں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں انویسٹ کرنا سراسر حرام ہے انٹرنیشنل انٹرنیٹ کے اوپر ایسی مارکیٹیں ہیں کہ لوگوں کے سفلی جذبات کو بڑکا کر ان کو مختلف قسم کی ویڈیوز سیل کرنا اور ان کو مختلف قسم کی تصاویر سیل کرنا یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے تمہارا کاروبار چلتا ہے چلاؤ لیکن اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تو کہنے لگے قوم کو سمجھایا سچی بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے حقیقت یہی ہے اور اللہ جسے رزق حسن آتا فرما دے یہ اس کا فضل ہے اور دیکھو میں اصلاح کی بھرپور کوشش کرتا رہوں گا اور میں اپنے گھر سے اصلاح کا آغاز کر رہا ہوں غما اریدن کو ملا مان ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں تو نصیحت کروں اور خود میں اسی طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤں جن سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں جب انسان اپنے سے آغاز کرے اصلاح کا تو اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں ویا قومرین تم شی میری قوم تم میرے سے مخالفت میری مخالفت تم کرتے ہو میرے سے عداوت رکھتے ہو مگر یہ عداوت اور مخالفت اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ تم حد سے گزر جاؤ اور جیسے پہلی لوگوں پر عذاب آیا تھا تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے اور تم اپنے آپ کو اس مخالفت کے نتیجے میں عذاب کے مستحق بنا لو لیکن لوگ کہنے لگے آش ماں نف کہوں کثیر مما تک سن تیری گل سمجھ نہیں آتی آج مارکیٹ میں چلے جائیں کسی کو کہے یار یہ جھوٹی کس میں چھوڑ دو یہ غلط پیاری چھوڑ دو یہ ایب بتا دو پھر تو کاروبار نہیں ہوتا ساڈے کو تاری گل نہیں سمجھ رہی یہ ان کا جملہ اللہ نے نقل کیا ماں نفقہ کثیرم تک آیت نمبر نائنٹی ون سرہ ہمیں نہیں سمجھ آتی جو تم باتیں کر رہے ہو باتیں مشکل تو نہیں تھیں سادہ سی باتیں تھیں ناپ تول میں کبھی نہ کیا کرو لیکن یہ کہتے تھے کہ اس کے بغیر بزنس چلتا ہی نہیں ہے یہ کاروبار کا حصہ ہے وہی نہ لن راہ کا بھی تم کو اتنے زور آور بھی نہیں ہو ہمارے اوپر ہم تمہاری بات مان لیں ولولہ راہ تو رجمنا کا اگر تمہارے قبیلے والے نہ ہوتے تو ہم تو ویسے ہی تمہیں پتھر مار کے سنسار کر دیتے معذ اللہ تعالیٰ دھمکیاں لگائیں آگے ان کی دھمکیوں کا اور حضرت شعیب علیہ صلاۃ والسلام کے جواب کا ذکر ہے وَلَمَّا جا امرون اللہ کا حکم آ گیا حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے لوگوں کو ان, ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرمائی اور چنگھار نے چیف نے پکڑ لیا ان کے قوم کو فاسبہو فی دیا ہم جاسمین وہ بھی عہدے مو پڑے رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر حضرت مسا علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون اور قوم فرعون اور ان کے احوال کا تذکرہ ہوا جیسے دنیا کے اندر فرعون لوگوں کو غلط رستے کی طرف اور مصع علیہ السلام کے مقابلے پر کمر بستہ کیے ہوئے تھا اور قیادت کر رہا تھا تو یکدم خو یوم القیامہ قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے انہیں جہنم میں لے کے جائے گا فعور النار تو اب دیکھنا چاہیے کہ کون کس کو اپنا قائد بناتا ہے اگر قائد جنت میں جائے گا تو اس کو اپنا قائد سمجھنے والے جنت میں چلے جائیں گے اور اگر غلط باطل پرست لوگ ان کی قیادت اور اتباع میں کوئی شخص چلتا ہے تو پھر سوچ لے اس کا نتیجہ و انجام کیسا ہوگا اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں وما ثلم نا ہم ولاک جب ان لوگوں نے انتہا کر دی اللہ کی اللہ کی حکم عدولی کی اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی تو پھر جب اللہ کا عذاب ان پر آیا ان کے معبود ان کی مدد کے لیے نہیں آئے جن کو یہ پکارا کرتے تھے کہ یہ مشکل میں ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں گے ماغنت مآ اللّہ جام رب آگے اللہ رب العزت نے احوال اہل جنت احوال اہل جہنم کا تذکرہ تفصیلی فرمایا جو بدنسیب لوگ ہیں جہنم کا مستحق بنیں گے اور جو سعادت مند ہیں جنت میں داخل ہوں گے اور نصیحت فرمائی کے کافیت اور ظالم لوگوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات نہ رکھو وہ جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں اصحاب ایمان متقی سعادت مند اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ تعلق اختیار کرنا انسان کے لیے جنت کے رستے آسان کرنے کا سبب بنتا ہے فستقیم کما و اللہ جیسے حکم فرماتے ہیں اس کے مطابق دین حنیف پر استقامت اختیار کیجیے آپ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ ومن اور آپ کی جماعت کے لوگ صحابہ دین حنیف پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا بلا کروں ظلم ظالموں کی طرف میلان اور جھکاؤ ہر نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور رجوع اللّہ کے جو مختلف طریقے ذکر کیے گئے نمازوں کا قائم کرنا راتوں کو اٹھ کر شب داری کا اہتمام نیکیوں پر استقامت صبر و تقوی، نیک مال میں انہماک یہ سب رجوع اللہ کے مختلف طریقے ہیں ان طریقوں کے اوپر استقامت کی طرف متوجہ کیا گیا حق رستہ کی دعوت اور برائی سے روکنا ہی حقیقت میں نجات کا باعث ہے ربکل <مُخْتَلِفِين> اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ویسے تباہ نہیں کرتے جب کہ وہاں اصلاح کا کام کرنے والے لوگ موجود ہوں تباہی تب آتی ہے جس وقت اصلاح کا کام بالکل بند ہو جائے اور اکثریت لوگوں کی غلط کام کے اوپر کمر بستہ ہو جائے انبیاء علیہم وسلات وسلم کے واقعات ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں ماں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما ہم ان واقعات انبیاء سے آپ کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے یقین کریں ان واقعات اور دعوت کے طریقوں اور صبر و استقامت تحمل اور بردباری سے ایک دائیں حق کو بہت ہی اطمینان نصیب ہو کہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں وہ رب کا رستہ ہے اور آزمائشوں اور تکالیف کا رستہ ہے اور اگر اس میں کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو جیسے انبیاء علیہ السلام قطر سے عمل رہا ہے ہمیں بھی اسی طریق کو اختیار کرنا اور اسی کے اوپر استقامت رکھنا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے سورہ یوسف یہود <سلام> نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروایا کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں رہتے تھے وہ مصر میں کیسے پہنچ گئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے خلاف پروپو گنڈا کریں گے ان کو حالات معلوم نہیں ہوں گے کہ فلسطین سے اٹھ کر بنی اسٹائل مصر میں کیسے پہنچے تھے تو ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے گا ان کے خلاف اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری صورت نازل فرما دی اس کے حوالے سے اور اس میں اس واقعے کو تفصیل سے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں کیسے آئے اسی تسلسل اور ذیل میں حضرت یوسف علیہ سلاۃُسلام کے خواب کا ذکر پھر بھائیوں کی عداوت کا تذکرہ اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو کنویں میں ڈالنا قافلے کا کنویں سے نکالنا اور مصر کے بازار میں ان کا بکنا عزیز مصر کی بیوی کا خریدنا اور پھر ایک خاص واقعے کا پیش آنا اور اس کے نتیجے میں جیل میں چلے جانا پھر خواب کی تعبیر بتانا اور تعبیر کے نتیجے میں بادشاہ مصر کا انہیں بلوا لینا جیل سے نکالنا اور تخت پہ اپنے ساتھ بٹھانا اور پھر بعد میں بادشاہ کی جگہ تخت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے ہو جانا اور پھر فلسطین اور کنان سے ان کے باقی بھائیوں اور ان کے والدین کا مصر میں آ جانا اور یہاں کے اقتدار کا ان کو مل جانا اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں اس واقعے کی تفصیل ذکر کر کے آخر میں یہ بتایا ہے صورت کے آخر میں کہ یہ ساری باتیں آپ کو اللہ بتا رہے ہیں لہٰذا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ صورت ایسی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اللہ تعالی نے اسے احسن القصص کہا ہے اور پورا واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان فرمائے باقی ابی علیہ وسلاۃُسلام کے واقعات جہاں مناسب حکمت کی بات اور سیاق و سباق میں مناسب واقعہ کوئی بات سمجھی وہ مختلف مقامات پر ذکر فرما دی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تسلسل کے ساتھ اس صورت میں مکمل آگے تک چلا جا رہا اور چونکہ یہ بڑی حکمتوں پر مبنی ہے اس لیے اسے احسن القصص کہا ہے قرآن مجید اور اس کی حقانیت اور اللہ کی جانب سے اس کے نزول کا کا اس بات فرمایا حضرت یوسف علیہ السلات والسلام کے خواب کا ذکر ہوا بچے تھے چھوٹے اپنے والد صاحب سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے اباجال مجھے گیارہ ستارے نظر آئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے سورج اور چاند کو جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے سمجھ گئے کہ خواب بڑا بابرکت خواب ہے تو اس کی تعبیر بھی سمجھ گئے کہنے لگے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ بھائیوں کو کہیں حسد نہ ہو جائے شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن اسد ہو جاتا ہے بھائیوں میں رعاض وقت تو حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خاص مرتبہ و مقام عطا کرنا چاہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے ہیں اور احتیاط کی تلقین فرماتے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کہ بھائی ان کے متعلق آپس میں منصوبہ بنانے لگے باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے ورنہ نوسبہ کام ہم کرتے ہیں سارے مضبوط جماعت ہم ہیں لیکن توجہ اس کی طرف ہے ان آبانہ لفی ظلال مبین والے صاحب ٹھیک کام نہیں کرتے ہماری طرف توجہ ہونی چاہیے زیادہ مشورہ ہوا کہ اختلو یوسف یوسف کو قتل کر دو اوت راہو ارزن یا اس کو ایسی زرزمین میں ڈالاؤ ہو کہ جہاں کوئی پتہ نہ ہو اس کا یخل تمہارے باغ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی پھر بادی قومن سالی اس کے بعد نیک ہو جانا وہ انسان بھی کتنا عجیب ہے جو گناہ اس خیال سے کرے کہ میں بعد میں نیک ہو جاؤں گا و تخون و امبادی کو حالانکہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ بعد میں نیک ہو جانے یا معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتا جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے جس کا حق غصب کیا ہے اس کو حق دینا ضروری ہے ایک ساتھی کا سعودیہ سے فون آیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے بڑے پیسے دینے ہیں تو وہ کوئی کروڑوں میں ہے ریال تو اب میں نے بھی لوگوں کے دینے ہیں تو میں اگر نہ دوں قیامت کے دن پھر وہ جو وہاں لوگوں نے میرے دینے ہیں تو میں ادھر ان کو ریفر کر دوں گا حساب کتاب برابر کر رہی اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ اکبر بتا کو صالحین قوم سالے بننے کے لیے کچھ ذمہ داریوں کو نبھانے اور ادائے حقوق کی ضرورت ہوتی ہے کالا قلوم ان میں سے ایک بڑا بھائی جس کو تھوڑا سا دل میں خیال آ گیا اور رحم دلی آ گئی کہنے لگے قتل مت کرو کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈالاؤ کوئی قافلہ یہاں سے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا تو منصوبہ اور تدبیر بنا کر ابا جان سے آ کر کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے بھائی کے متعلق کبھی بیچتے نہیں ہیں اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں ہمیشہ ہم بھی اس کے بھائی ہیں ہم خیر اس کے ہمارے ساتھ بھیجو کھیلے کودے لہوح حافظ ہوں ہم اس کا خیال رکھیں گے حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا مجھے بس یہ بات غمین کرتی ہے تم اس کو لے کر کے جاؤ اور کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم بے خبر ہو وہ اسے مفسرین فرماتے ہیں حضرت عقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے خواب نے دکھایا تھا کہ کوئی بھیڑیے بیٹے پر ہم آور ہیں اس لیے انہوں نے بھیڑیے کا تذکرہ فرمایا کہ لگے یہ بھی بھلا کوئی بات ہے اسے کو بھیڑیا کھا جائے ورنہ با اور ہم بڑے مضبوط اور طاقتور جماعت ہیں تو پھر ہماری اس طاقت اور جوانی کا کیا فائدہ انز اللہ خاص ہم تو بڑے نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے لیکن وہ تو ایک سازش تھی اور منصوبہ تھا کسی طرح سے لے گئے اور اندھے کنویں میں اسے ڈال دیا واؤ نائی حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بتائی گئی ہے تقریباً سات سال اس وقت ان کی عمر تھی جب ان کو کنویں میں ڈالا تو پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے اللہ کہتے ہیں واؤ نا ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات القاع کر دی اور اس کو بتا دیا یہ وہی ابھی وہ بلی وہی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے یہ ویسی وہی ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلاۃسلام کی والدہ کی طرف بھی اللہ نے پیغام بھیجا تھا واؤ نا لتون تم پرسکون رہو آج تمہیں یہ ڈال رہی ہے کنویں کے اندر کل تم انہیں بتاؤ گے ان کے اس عمل اور حرکت کے بارے میں اور اس وقت اللہ ان کو چکائے گا اور آپ کو فتح فرمائے گا و جا ابا ہم ایشا اب کے وقت میں روتے ہوئے آئے ابا کے پاس یا ابانا آ کے کہنے لگے آنسو پتہ نہیں کیسے آگے تھے ایشائی اب خون قالو یا بانا ہم دوڑ لگا رہے تھے یوسف کو ہم نے سامان کے ساتھ بٹھا رکھا تھا بیڑی آیا کھا گیا منہ ملی لینا ہماری بات کو مانیں گے نہیں چاہے ہم سچے کیوں نہ اور قمیض پر بھی جھوٹا خون لگا کے لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی اور کہا سب ورت لکمن فکمرا تمہارے دلوں نے کوئی منصوبہ گھڑ لیا ہے فصبر جمیل کمیز کو دیکھا نا قمیض نہیں پٹی ہے اور یوسف کو کھا گیا ہے بڑا معذب اور سمجھدار بیڑی تھا کہ قمیض اتار کے ایک سائڈ پہ اس کو اس نے صرف خون لگایا اور اندر سے یوسف کو نکال کر اس نے کھا لیا اللہ اکبر ایک قافلہ آیا انہوں نے پانی لینے والے کو بھیجا فادلہ دلوا اس نے ڈول ڈالا اندر سے پانی کی بجائے حضرت یوسف اسلام نے کھلائے وہ بھی خوش ہو گئے خوشی کے مارے کہتے یا بشرا خوشخبری آذا غلام پانی نکالا تھا لڑکا نکلایا وہ اثر اس کو جا کے بیچیں گے اور اس کو مال تجارت سمجھا انہوں نے وہ شرح ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں بس ان کو خوشی اس بات کی تھی کہ پیسے ملیں گے اس کو جا کے بیچیں گے تو چند درہموں کے بدلے انہوں نے بیچ دیا وہ فی ہی میں زاہدین اس بچے کے متعلق انہیں کوئی رسبت نہیں دی کہ اس کو ساتھ لے کے جائیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف رکو نمبر تین عزیز مصر جس نے مصر کے بازار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اپنی گھر والی سے کہنے لگا اس کا خاص خیال رکھو یہ ہمارے لیے باعث نفع ہوگا یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اپنا اللہ کہتے ہیں دنیا والے اپنے منصوبے سوچتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر پہ طاقت و قدرت عطا کر رہے تھے وہ کزالک مکنان یوسف الاس دنیا والے اپنے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر اور تقدیر کو سب پر غالب فرما دیتے ہیں ہم یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو باتوں کی تعبیر خوابوں کی تعمیر باتوں کی حقیقت کا علم عطا کرنے والے ہیں و اللہ غالب اللہ غالب ہے اپنے حکم میں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے حضرت یوسف علیہ السلات جب دب جوانی کی عمر کو پہنچے اللہ نے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا جس گھر میں قیام پذیر تھے اس گھر کی خاتون ان پر فریفتہ ہو گئی ورابۃۃ اللطیح وفی بے چیحا آگے اس واقعے کا ذکر کیا جس میں اس نے دعوت گناہ کے حالات بنا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا معاذ اللہ ان ربی آسنائے ان یفلح الظالمون ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی پناہ اللہ نے مجھے بہترین ٹکانہ آتا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ذکر کرتے ہوئے ایک لفظ برہان فرمایا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی برہان دکھائی اب وہ برہان کیا تھی بعض کہتے ہیں دل میں گناہ کے برا ہونے کی نفرت اور اس کا احساس اور باس کہتے ہیں برہان حضرت یعقوب علیہ السلط کی صورت نظر آئی اور وہ منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے امور سے اپنی حفاظت اور اس کے اوپر استقامت کے بارے میں متنبہ کر رہے ہیں تو اسے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا یہ غیبی انتظام فرمایا پھر آگے جب آگے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دروازے اور تالے کھلتے چلے گئے پس تبقل باپ وسط بکل باپ وقد کمی صاحب ورامدۃ التی وفی بے تہغل اس نے تو دروازے بند کیے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے یعنی مطلب یہ کہ جب کوئی کسی غلط مقام سے اپنے آپ کو دور لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے ہموار فرما دیتے ہیں اور آسانیاں نصیب کرتے ہیں جیسے ہی دروازے کے باہر کی جانے پہنچے و الفیا سیدان تو وہاں اس کے شوہر کھڑے تھے قالت اب خاتون پہلے ہی بولنے لگی ما جزا امن رادب علی کا سون آپ کے گھر والوں سے جو برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے ساتھ سزا بھی خود ہی بیان کر دی اللہ یوسنا او عذا الحی اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو دردناک سزا دو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے معصومانہ انداز سے اپنی برات کا اظہار کیا اب دونوں کی باتیں آپس میں مختلف ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں شہد شاہد شاہد المناہ لہا اس خاتون کے گھر والوں سے ہی ایک گواہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک بڑی معقول بات کی کہ دیکھا جائے قمیض کہاں سے پھٹی ہے اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت قصور وار ہے جب دیکھا گیا تو اس کے مطابق حقیقت یہی تھی فکا ذبت بات تو واضح ہو گئی معقول بات تھی عورت جھوٹی نکل آئی حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں یوسف جب اس عزیز نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے کالا کنہ یہ انہیں کا یہ, یہ عورتوں کا ہی مکر و ہے ان نئی دا عظیم ان کا مکر و بھی بڑا یہ مکر و اس لیے کہا کہ سارے حالات بھی خود بنائے اور پھر باہر جب سامنا ہوا اپنے شوہر کا تو اس کو بھی پہلے ہی کہنے لگی ماں جزاء الرا دبِل کسا سزا دینی چاہیے سخت سزا دینی چاہیے جو غلط ارادے سے ہاتھ بڑھاتا ہے بہرحال جب صورتحال اس مقام پر بھی واضح ہو گئی تو نصیحت کی گئی یوسف صف و یوسف تم اس بات کو چھوڑ دو بس تفریح بھی کی اور خاتون کو کہا گیا تو اپنے گناہ پر معافی مانگ ان نجی من الخاتین خطا تیری طرف سے وقال نسوۃ فی المدینہ اب بات چپی کہاں رہتی ہے بات تو ان تین کے درمیان تھی لیکن جب بات خاتون کے پاس آ جائے تو عموماً وہ جب آگے کسی کو بتاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں صرف تیرے سے بات کرتی ہوں تو آگے کسی کو نہ بتانا تو وہ بھی آگے دس کو بتا کر یوں ہی کہتی ہے کہ میں صرف تیرے سے بات کر رہی ہوں تو آگے کسی کو نہ بتانا تو پورے شہر کے اندر بات پھیل گئی کہ اپنے ایک نوکر کے اوپر وہ فریفتہ ہو گئی ہے قد اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اب زلیخا نے دعوت تیار کی اپنی برات کو واضح کرنے کے لیے یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کوئی معمولی ایسی معمولی غیر معمولی حسن ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تم بھی اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتی ہو اسے دیکھ کر کے اور مجھے الزام مت دو اگر میری طرف اس طرح کی بات تم تک پہنچی ہے نسبت رکھتے ہوئے ارسلۃلیہ نوادلہ النّت قانون کے لیے ایک دعوت تیار کی ہر ایک کو چھری پکڑائی اور یوسف علیہ السلام کو کہا آؤ ان کے سامنے فلم رعائی نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے ہی انہوں نے دیدار کیا عظیم سمجھا اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور کہنے لگی یہ تو انسان ہے ہی نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے بڑی عزت والا فرشتہ ہے اب افضو کہتی پتہ چلا تم فضال کن لذیل مجھے ملامت نہ کرو تم اپنا حال دیکھو تم اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے پھر آگے ساتھ دھمکی بھی دی حضرت یوسف علیہ السلام کو لََلم یا فال ماں اگر اس نے میری بات نہ مانی چن میں وزیر کی بیوی ہوں میں جیل میں ڈلوا دوں گی اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ دعوت گناہ دے رہی ہیں ساری مل جل کر کہنے لگی تمہیں اپنی مالکا کی بات کو مان لینا چاہیے وہ تصریف انی قیدہ ان کے مکر و فریب کو اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بکر و فریب کے جال میں میں پھنس جاؤں واقم من الجاہلین اور نادانی کی طرف میں چلا جاؤں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا سم بدال آیت نمبر 35 میں پھر ان کو خیال آیا جب ساری نشانیاں دیکھ لیں لس جننہو نہ ہوں جیل میں ڈال دے اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ مثال مشہور ہے کہ چھوری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے کٹتا خربوزہ ہی ہے جیل میں کون جاتا ہے جو نوکر ہوتا ہے اللہ ہو اکبر تو ان کو خیال آیا کہ ان کو جیل میں جانا چاہیے اس وجہ سے بھی ڈالا ہوگا جیل میں کہ باتیں بوتیں ختم ہو جائیں اس وجہ سے بھی کہ یہ وزیر مشیر کابینہ کے لوگ بڑے لوگ تو ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے ذہنوں میں خیالات میں نہیں آنی چاہیے تو ان لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے دخلفتان حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں گئے ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو کھانا وانا پکاتا تھا اور دوسرا اس کا ساتھی تھا جو اس کو پلایا کرتا تھا دونوں نے خواب دیکھا ایک نے خواب دیکھا انی عصر و خمرہ کہ میں انگور نچوڑ کر بادشاہ کے لیے سامان تیار کر رہا ہوں وکال دوسرے نے خواب دیکھا انی آرانی احمل فوکراسی خبزہ میں نے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس سے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سنو گئے آپ ہمیں بڑے نیک انسان نظر آتے ہیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں فرمایا ٹھیک ہے تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا پہلے میری بات سنو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی فرمایا کے ہار بہتر ہے ایک اللہ واحد کا ہار کے آگے جھک جاؤ متعدد معبودوں کو چھوڑو دعوت توحید اور ترجیح شرک فرما یہ انبیاء کا طریقہ ہے آپ کے پاس کوئی آ گیا کسی کام میں اسے مبتلا دیکھا شرک پرستی میں مبتلا دیکھا اسے سمجھائے اس کی آخرت بن جائے دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ ہے یہ اندازہ ہے ان کی خواب کی تعبیر سے واضح ہو گیا ہے کہ ایک بندے نے ابھی مر جانا ہے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو چلو قتل سے پہلے یہ ایمان کی طرف آ جائے توحید کے اوپر آ جائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اللہ اکبر اکبریا صاحب سجنی دعوت توحید تو سمجھانے کے بعد اب تعبیر کی طرف اماں احدما تم میں سے ایک جو ہے یسکی ربرا وہ تو دوبارہ سے اپنی ذمہ داری پر عہدے سنبھالے گا کہ وہ ساکی بنا رہے گا وامل آخر اور جو دوسرا ہے جس نے دیکھا ہے کہ پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں میرے سر میں روٹیوں کے ٹوکڑوں سے تو فیوسلم اس کو سولی چڑھایا جائے گا فتح الطیر اور اسی طرح اس کی لاش کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اس کے سر کو پرندے نوچیں گے یہ خواب کی تعبیر بتائے اور جس کو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ نجات پالے گا اس کو کہا کہ بادشاہ کو جا کے کہنا ایک بے گنا کئی سال ہو گئے جیل کے اندر بند ہے اس کی بھی کوئی خبر لے لو فلبی تفیص بزاسنی اس نے بادشاہ کو بتانے کے بجائے بھول گیا جب آدمی جیل کے اندر ہوتا ہے تو بڑی ساری باتیں یاد رہتی ہیں اور جب باہر نکلتا ہے تو بھول جاتا ہے خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو بھی خواب دکھلایا وقال الملک اس کو یہ خواب آیا کہ سات موٹی تازی گائے ہیں جن کو سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں اور اسی طرح سات سرسبز و شاداب خوشیں ہیں اور دوسرے خشک خوشیں ہیں کہنے لگا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ لوگ کہنے لگے ازغاس و احلام یہ تو منتشر خیالات ہیں ہمیں اس کی تعبیر نہیں سمجھ آتی اب اس کے ذہن میں کلک کیا جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور ہو بہو ویسے پوری بات ہوئی تھی جو بادشاہ کا ساکی بن گیا تھا اس نے کہا اچھا مجھے ذرا جیل میں بھیجو وہاں ایک بندہ ہے میں تمہیں تعبیر پوچھ کے بتاتا ہوں آئے جیل میں یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے یوسف و ایو صدیق اے سچے یوسف یعنی تمہاری ایک ایک بات سچی ہے افطینا ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے خواب بتایا یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی تعبیر بتائی تزراہی ندا ابا یہ جو سات گائے موٹی تازی اور سات گائے خوشک تو یہ قحط سالی خوشک سالی اور سر سبز و شادابی کے سالوں کی طرف اشارہ ہے پہلے سر سبز و شادابی کے سال آئیں گے اس کے بعد سات سال قحط سالی کے ہوں گے اور سات تدبیر بھی بتا دی اللہ کے نبی تعبیر بھی بتاتے ہیں تدبیر بھی بتاتے ہیں یہ نہیں کہ خواب بتا کے چھوڑ دیا نہیں اس کا سلوشن دیا اب ایسا کروں کہ جو سات سال سرسبز و شاداب ہوں گے ان میں تم خوشے اور جو بھی غلہ و وناج ہو اس کو اس کے اسی کور میں رہنے دینا اس کو باہر نہ نکالنا اور جب خشک سالی قید سالی کے سال آئیں گے وہ تمہارے کام آئے گا تو حضرت یوسف علیہ السلاۃسلام کی تعبیر جو ہے وہ جب بادشاہ کو بتائے گی وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بلاؤ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لانے والا پہنچا انہوں نے کہا ارجع علاب دیکھا میں ایسے نہیں نکلوں فصل ماں بال ال نسبۃ اللہ کی پہلے تفتیش کرو معاملے کی حقیقت کیا تھی مجھے کیوں جیل میں رکھا اتنا عرصہ اور الزام کیا تھا یہ تفتیش باہر آ کر بھی تو تفتیش کروا سکتے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو چلا تھا کہ انہوں نے کوئی منصب دینا ہے مجھے تو اگر منصب پہ آ کر تفتیش ہو تو وہ جو جی آئی ٹی ہوتی ہے نا کہتے ہیں کہ یہ خود ہی تفتیشی بھی اور خود ہی ان کے اوپر نگران بھی تو اس کی رپورٹ پر اعتماد نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا میں جیل میں ہوں باہر تفتیش ہونی چاہیے آزادانہ تفتیش ایسے نہیں ہے کہ جج صاحب اور قاضی صاحب اپنی فیملی ممبر کے معاملات کی خود ہی تفتیش کرنے لگ جائیں اس رپورٹ پر اعتماد نہیں ہوتا تو حضرت یوسف علیہسرات سلام نے آزادانہ منصفانہ تفتیش کے متعلقوں نے کہا پوچھئے اور بتلایا ماں بالسواں ان عورتوں سے پوچھئے ان عورتوں کے سامنے تو اس نے ساری بات کھول دی تھی وہ عورتیں تمہیں حقیقت بتا دیں گی بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا ما خطب کن ازرا وطن یوسفان جب تمہارے سامنے یہ ساری صورتحال پیش آئی تو تم کیا اس کے بارے میں کہتی ہو کلن ہاش پناہ اللہ کی ہم نے کسی برائی کا ادنٰ شائبہ بھی اس کے اوپر محسوس نہیں کیا وہ تو خیر ہی خیر ہے کال عطم العزیز اب عزیز کی بیوی کہنے لگی اللہ حس ہس الحق حق واضح ہو گیا ہے انا رابۃ ہو النفسی اقبال جرم کر لیا بھئی نہ صادقین سچا ہے وہ ظالِ کلی عالمان نیلم و بلغئی و نل اللہ اللہ حدیق حضرت یوسف اسلام نے فرمایا یہ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے میں نے کبھی خیانت نہیں کی ہے اور خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتے آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے فریضہ رسالت کو ادا کرنا ہے ذمہ داری کو نبھانا ہے تو یہ داغ دھلنا ضروری تھا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے یہ وہی ہے بندہ جس کے متعلق یہ الزام لگا تھا اس لیے بھی اس کو دھونا ضروری تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ اس یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ پھر بعد میں کیا ہوا اور کچھ اسرائیلی روایات ہیں کہ بعد میں عزیز مصر فوت ہوا زلیخہ ایک مقام پر تھی اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا بڑھاپا ختم ہوا اور پھر نکاح ہوا آپس میں ایسی کوئی روایت نہ قرآن میں ہے نہ سنت صحیحہ ہے احادیث میں ہے یہ اسرائیلی واقعات ہیں اور نہ اس قابل ہے کہ کسی نبی اور کسی کے حرم میں ایسی عورت آئے کہ جس کا کردار سابق ایسا رہا اللہ اپنے انبیاء کو پاکیزہ ازواچی عطا فرماتے ہیں تو اس واقعے کی اگلی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں قرآن میں جتنا واقعہ ذکر ہوا ہے وہ حق ہے رخو نمبر سات میں حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں ان کا قول ذکر ہوا وماں ابرفسی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جو اللہ نے مجھے عفت اور حفاظت سے نوازا اس میں میرا کوئی کمال نہیں آج کل بعض دفعہ اگر ایسی صورت حال سے کوئی دو چار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے تو وہ اپنی خوبیاں بتاتے تھکتا نہیں ہے میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے فرمایا میں اپنے آپ کی پاکی نہیں بیان کرتا تم انسان کے اندر جو نفس ہے وہ تو بڑا برائی کا حکم دیتا ہے اللہ ماں رحم ربی مگر جس پر میرے رب کا رحم اور فضل ہو جائے بس وہی ہے جیسے پاک رکھے ان رب غفر رہی تو کسی بھی نیکی کے کام کو اپنی طرف نسبت کر کے دوسروں کے سامنے نہیں جتلانا چاہیے بلکہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم بتلانا چاہیے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائے وقال الملک اوتون بھی استخلس النفسی بادشاہ نے کہا نوجوان بڑا سمجھدار ہے تعبیر تدبیر مشورے بڑے اچھے اچھے دیتا ہے استخلیث النفسی میں اس کو اپنے لیے مشکل خاص مقرر کر لیتا ہوں بلا کے لے کے آؤں فلما کلہ جب آئے حضرت یوسف علیہ السلام بات چیت ہوئی خالہ کل یوم الدین امکین المین اندر سے پتہ چل جاتا ہے بندے کا اس کی گفتگو سے کہ اندر کیا ہے کہا آج کے بعد تم ہمارے پاس مکین ال صاحب مرتبہ بھی ہو امین متمد بھی ہو تمہارے اوپر اعتماد ہے اب تم محتمد خاص بندے حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی تھی کہ اس طرح سے قید سالی کے ایام میں غلّہ و اناج جو محفوظ کر کے رکھا گیا ہوگا وہ کام آئے گا مگر انتظام کون سنبھالے گا کرپشن عام تھی کون بندوبست کرے گا سات سال کا غلہ یہاں پر بھی وہ باہر غلہ بھیج کے اور پھر دوبارہ منگوا لیتے ہیں جب کہ غلہ اسی جگہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو کانٹریکٹ بھی بن جاتے ہیں یا جا کاغذوں میں چلا جاتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو کون کرے گا بندوبست اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی خزائن مجھے وزیر خزانہ بنا دو میں سارا انتظام کروں گا ان حفیظ و یہ دو وصف ہونا ضروری ہے حفیظ ایک تو یہ کہ وہ محافظ ہو حقیقی معنوں میں علیم دوسرا علم رکھتا ہو جو ذمہ داری اس کو سونپی جائے کام کرنے کا طریقہ آتا یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے حضرت یوسف نے خود کیوں فرمائش کی تھی کہ مجھے تم یہ ذمہ داری سونپ دو احادیث میں تو ذمہ داری سے منع کیا گیا ہے نہیں قبول کرنے چاہیے اگر اس طرح کی سیچویشن ہو جیسے وہاں بن گئی تھی تو پھر انسان اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے ذمہ داری کے لیے ہر طرف کرپشن کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لوگوں کے حقوق لوگوں کے حقوق غصب ہونے کا اندیشہ ہے ملے گی نہیں لوگوں کو ان کے ان کے حق تو ایسے حالات میں جس کو اپنے اوپر ایسا اعتماد ہو جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہوں وقداری کا مکانہ یوسف الزی طاہ اللہ کہتے ہیں دنیا والے اپنے منصوبے اور پلاننگ بناتے ہیں میں رب اپنی تدبیر کو کامیاب کرتا ہوں میں یوسف علیہ السلام کو زمین میں طاقت و قدرت عطا کر رہا ہوں وہ جہاں چاہیں چلیں پھریں اپنی رحمت ہم عطا فرمائیں اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین پہ قدرت عطا کرنے کے لیے اسباب کا بندوبست فرما رہے ہیں وجہ عصفت یوسف جب قہت سالی کے سال آ گئے تو قط سالی مصر میں بھی تھی اور فلسطین میں بھی تھی ہر طرف قہت سالی تو خبروں میں خبر پھیلی مصر کا بادشاہ بڑا غلہ و اناج دیتا ہے اور وہاں حالات ٹھیک ہیں تو برادران یوسف بھی سوچنے لگے اب بھائی جی ادھر سے غلہ جا کے لے آئے یہاں بھی حالات ایسے ہی ہیں اب یہاں سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچے اللہ کہتے ہیں فدخل عَلَيْهِ ہی جب آئے یوسف علیہ السلام کے پاس فعر انہوں نے پہچان لیا وہ لہوومن کر بھائی نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ تو چھوٹے تھے جب ان کو کنویں میں ڈالا تو سات سال کے تھے اور بھائی تو بڑے تھے تو بڑے کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور چھوٹا تبدیل ہو جاتا ہے جب وہ بڑا ہو و لما جہاز ہیں اب سامان بھر بھر کے توڑے دے دیے پوچھا کوئی پیچھے تو نہیں کہہ گیا تمہارا بھائی اور تو نہیں ہے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی امین دو حقیقی بھائی تھے اور باقی بھی باب شریف بھائی تھے ان کے بارہ بھائی تھے کوئی. کہنے لگے کہ ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے اور بھی وہ ابا جی کے پاس ہی ٹھہر گیا ہے تو فرمایا اچھا واقعی تمہارا بھائی ہے جی ہے اگلی دفعہ اسے بھی لے کے آنا دیکھتے نہیں ہو انا خیر المنزلین میں نے غلہ و اناج بھی بھر بھر کے دیا ہے اور میں میں نے مہمان نوازی بھی خوب کی ہے فی الم تاتونی بھی اگر آئندہ دوبارہ اس تم آئے اور اس کو لے کے نہ آئے فلاں کئی للاکو میں ولاقات کروں تو میرے پاس بھی نہ آنا پھر میں سمجھوں گا تم جھوٹے لوگ فلاں کہیں لاکھ ہو تو یہ بھی نہیں ملے گا کہ تمہیں مل گئے اچھا جی خال و سن راہ ٹھیک ہے ابا جان سے اس کو لینے کی کوشش کریں گے ہاں کاری لیں گے ہم ہاں لے آئیں گے اس کو وہ نالفا لوں وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی واپسی کی تدبیر کے طور پر اپنے خادموں سے کہا ان کے توڑوں کے اندر ان کی پونجی بھی ڈال دو جو یہ لے کے آئے ہیں بز اور پونجی کیا تھی وہ نے لکھا ہے کوئی چمڑا تھا کوئی جوتے تھے واو مفلوق الحال تھے کوئی اتنا اسباب و سامان نہیں تھا اس وقت بارٹر سسٹم چلا کرتا تھا بارٹر سسٹم یعنی اشیاء کا تبادلہ اشیا کے ساتھ لہ الحم یا جب جائیں گے کھولیں گے دیکھیں گے ہمارا اللہ بھی آ گیا ہے پونجی بھی آ گئی ہے تو واپس آئیں گے لا اللہ یار چ یہ ایک تدبیر تھی دوبارہ واپس بلانے کی ابا جان کے پاس چلے گئے کہنے لگے ابا جان یہ تو اب ایک مرتبہ مل کے غلّہ دوبارہ نہیں ملے گا جب تک کہ چھوٹا بھائی ساتھ نہیں جاتا حافظ ہم اس کا خیال رکھیں گے آئیں ابا جان نے کہا اسی طرح خیال رکھو گے جیسے پہلے یوسف کا پہ خیال رکھا تھا لیکن بہرحال فلاح خیر حافظ اللہ تعالی محافظ ہے بہترین محافظ ہے بہو الرحم الرحیم اس کے بعد انہوں نے سامان کھولا اس میں پونجی بھی تھی جی اس میں غلہ و اناج بھی تھا کہنے لگے ماں نبزی اور کی چاہیتا جے حاض ہی بذات پونجی بھی مل گئی نہ و اہلنا کھانا بھی مل گیا اور اخانا بھائی کو لے کے جائیں گے اسے بھی حفاظت کے لیے کے لے کے آئیں گے نزداد و کئی بہیر ایک, ایک توڑا اور مل جائے گا اس بھائی کا بھی ضالی کا کیلوں یسی بڑا آسان ہے اس کو لینا تو بھیج حضرت یقوب علیہ السلام نے پخت عد لیا کہ تم ضرور اس کو واپس لے کے آؤ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پیش آ جائے آزمائش آ جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایک دروازے سے شہر میں نہ جانا مختلف دروازوں سے داخل ہونا یہ کڑیل جوان قداور حسین و جمیل لبی کے بیٹے تھے بارہ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہو گئے کہیں نظر نہ لگ جائے یہ اصل میں نظر بد سے بچنے کا ایک انتظام تھا لیکن فرمایا وَمَا مِن اللہ, ہی مِن اللہ نے اگر تمہاری تقدیر میں کوئی ازمائش لکھی ہے میں اس کو ٹلا نہیں سکتا حکم اور فیصلہ اللہ کا چلتا ہے میں صرف تدبیر بتا سکتا ہوں تمہیں یہ انتظام کر لینا باقی اللہ مالک ہے آگے اللہ بھی کہتے ہیں ماں کانیاں اللہ مِن اللہ حاضی یاقوب قزاحا یہ خیال تھا یعقوب کے دل میں کہیں نظر نہ لگ جائے ورنہ اللہ کی تقدیر کے آگے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے اللہ جس چیز میں اثر ڈالے وہی مؤثر ہوتی ہے اور اگر اللہ اثر نہ ڈالے تو تدبیر بھی فیل ہو جاتی ہے ولم خ اب آپس میں ملاقات ہوئی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو مفصری نے لکھا ہے کہ پانچ کمروں میں دس بھائیوں کو ٹھہرایا ڈبل بیڈ کے روم ہوں گے تو دو دو بھائی ایک کمرے ایک کے اندر پانچ کمروں میں ہوگا میں فلاں پریشان نہ نا میں اب انتظام کروں گا تجھے اپنے پاس یہاں رکھنے کے لیے اب دونوں بھائیوں میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی فلمس افیرہ جب سامان تیار کر کے بھیجنے لگے تو پانی پینے کا ایک برتن بڑا قیمتی سونے کا وہ اس بھائی کے توڑے کے اندر ڈال دیا جب جانے لگے تو آواز دینے والے نے آواز دی او کافلے والوں کہیں تم نے سامان تو نہیں چوری کر لیا پیالہ تو نہیں چوری کر لیا سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام تو سچے تھے تو ان کی طرف سے یہ کیسے کہا گیا سارے کون چور تو نہیں ہو تم یوسف کو کے تو لے کے آئے تھے آپ سے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کہہ کے آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کے آئیں گے باپ لیکن چرا کے لے کے آئے تھے اور آگے بیچ دیا تھا آگے دے دی دیے تھے دی دی قافلے والے لے گئے تھے اللہ اکبر تو کوئی ایک بات تو نہیں تھی ان کی کالو آکبل علیہ ماضا تفقی انہوں نے کہا جی کیا چیز تمہاری گم ہو رہی ہے انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ولی منجاب حمل البین جو لے کے آئے گا اس کو انعام ملے گا ایک ایک توڑا مزید ملے گا ایک بوری ملے گی قالط اللہ القارم تم وہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے ہم کو اور تھوڑا ہے پوچھ لو جن لوگوں کے ساتھ ہم آئے ہیں کہنے لگے اچھا بتاؤ سزا کیا ہے اس کی اگر تم میں سے کسی کے پاس سے وہ برامد ہوا کہتے ہیں ہمارے دین میں تو یہی سزا ہے کہ ہم وہی حوالے کر دیتے ہیں جس کے سامان سے نکلے اللہ کہتے ہیں کزالی کا کدنا یوسف وہاں بادشاہ کے قانون میں یہ سزا نہیں تھی یہ ان کے قانون میں سزا تھی ہم نے یوسف کے دل میں خیال ڈالا کہ ایسے کرو تو بھائی اپنے پاس رکھ لو نرفو فولی ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے سب سے بڑھ کر علم والا اللہ تو اب سب کا سامان جب پرکھا گیا بوریاں انڈیلی گئیں تو آخر میں بھائی کی بوری کو انڈیلا اور اس کے اندر سے نکل آیا کہتے ہیں اچھا یہ صرف فقط سرکھاخ من قبل یہ چور اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا جیسا یہ ہے کیونکہ وہ جو ہے حقیقی بھائی نہیں تھے نا تو عام طور پہ اس طرح کی رقابت ہوتی ہے خاندان کے اندر اے فلانی فاصر رہا یوسف یوسف علیہ السلام نے چھپایا دل کے اندر اس خیال اور ان کی باتوں کو اور کہا انتم تم شر بڑے عجیب لوگ تم اس طرح کی باتیں سوچتے ہو کالو یازیز کہنے لگے اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اس کے اب باجان بوڑھے ہیں ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو وہ بڑے پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نے خود ہی ضابطہ بتایا ہے جس کے پاس سامان ملے گا اسی کو ہم رکھیں تو بڑا کہنے لگا میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا پہلے بڑا پریشان کیا اب باجان کو اور اب معاہدے قسمیں دے کے آئے ہیں اور جا کے کہنا ان نبنا کا سارا کا تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے <laughs> جو کہ اچھا کام کر کے آئے نا میرا ایسا کرنا ہے ہم کو قسم, قرآن قسم اور اس طرح کی باتیں نہ دیتے وما حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس موقع پر فرمایا تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے میں صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں اور فرمایا اللہ دونوں کو لے کے آئیں گے یوسف کو بھی لے کے آئیں گے اور اس کو بھی لے کے بنیا مین کو بھی لے کے آئیں گے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی نگاہوں میں سفیدی اتر آئی تھی اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ فضیم اور غم کا اظہار کر رہے تھے یوسف علیہ السلام پر تو کہنے لگے تلّاہ <سلام> یوسف ہے ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے رہو گے آپ بالکل ہی گھل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یوسف کا ذکر نہیں چھوڑیں گے آپ فرمائیں تم سے تو ذکر نہیں کر رہا اپنے پروردگار کے سامنے ذکر کر رہا بیٹو جاؤ یوسف کو بھی ذرا تلاش کرنا جا کے ادھر کہیں جہاں اس کا بھائی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اب جب دوبارہ گئے کہنے لگے یا ایو العزیز اے عزیز مصر بڑی پریشانی میں ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں کھوٹی پونجی لے کے آئے ہیں ہمارے اوپر کچھ صدقہ و خیرات بھی کرو اور ہمیں ناپ تول بھی پورا دو اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا حل عالم تم ماں فال تم یوسف باقی کیا پتا ہے تمہیں تم نے کیا حرکتیں کی تھیں اور کیا سلوک کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اب کہہ کہ رہے ہیں کالو ان کا لانتا یوسف کیا آپ ہی یقینی طور پر یوسف ہیں بادشاہ پرے بیٹھے آپ ہی یوسف ہیں کالا آنا یوسف میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے جو تقوی اور ہمارے اوپر ہم خطا کار تھے ہم معافی کے طلب ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اللہ علیکم جاؤ میں نے پھر اللہ بلکم اللہ بھی معاف فرما دے وہ ارحم الرائے ارحم الرحم اس طرح نہیں معاف ہوگا جیسے تم سوچ رہے تھے پہلے کر لو پھر نیک بان جانا اب معاف ہوا ہے اس حب میں قمیص حاضا میری قمیص لے جاؤ ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا فالکو والا بجے ابھی آتی بسی وہ بھی نہ ہو جائیں گے انہیں لے آنا سب کو لے آنا اللہ اکبر یہ قمیص بھی بڑی تاریخی قمیض ہے اسی قمیض سے ہی بارات کا اظہار بھی ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ قمیص ہی گئی تھی جس کو خون آلود کیا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بڑا مہذب پیڑی ہے جس نے کمیز کو کچھ نہیں کہا اور یوسف کو کھا لی ہے اور یہ قمیض ہے جاؤ لے جاؤ قمیض چلی ہے وہاں سے خوشبو آ گئی ادھر یوسف علیہ السلام بیٹھے کہتے اچت ہے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی مصر سے قمیز لیے خوشبو آ ہے اللہ اکبر سوال پیدا ہوتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ نے اس کو اپنے انداز میں بارسی میں ذکر کیا ہے کہ مصر کے کونے میں پڑے ہوئے تھے خوشبو نہیں آئی اور قمیز سے لیے تو خوشبو آگئی ہے مصر سے ادھر, ادھر فلسطین کے کونے میں تھے تو کوئی خوشبو نہیں آئی اللہ اکبر زمسر شبوے پراہن شنیدی چرادر چاہے کنانش ندیدی گفتہ احوال ماں برقانس دم پیدا و دیگر دم نہانس گہے بر تارے میں آلہ می نشینم گہے پر تشت پائے خود نبینم کبھی اللہ تعالی ہمیں بلند و بالا ممبر پر بٹھا کر دنیا کے احوال منکش فرما دیتے ہیں اور کبھی ہمارے پاؤں اور قدموں کے نزدیک بھی ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا یہ رب کا علم ہے وہ جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس سارے والدین اور اعزہ و قارب بھائی آگئے اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے برف اب وحی اللاش والدین کو تخت پر بٹھایا بخر الہوسد سجدہ سب سجدہ ریز ہو کے جھک گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے یہ خواب کی تعبیر ہے تعبر یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو بچپن میں اللہ تعالی نے مجھے خواب دکھایا صدق اللہ سورہ یوسف رکو نمبر گیارہ میں حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے اس واقعے کے اختتامی مراحل کا تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے بڑے ہی احسن انداز سے ان کی معافی کا اعلان فرمایا اور فرمایا وقد احسن ابی اللہ کا یہ فصل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے مختلف مراحل اور آزمائشوں سے نکالا جیل سے نکالا اور تمہیں اللہ تعالی دور دراز کے دیہات اور گاؤں سے لائے اور شہر میں اللہ تعالی نے پہنچا دیا ممبادی الز شیطان شیطان نے ہمارے درمیان میں اختلافات ڈال دیے تھے شیطان کے اوپر ڈال دی ساری بات بہنی وہ بہین اقوتی تم نے کچھ نہیں کیا تمہیں معاف کر دیے اللہ یہ ہے محبت کا انداز ورنہ بھائی آپس میں جب اتنے اختلافات کے بعد ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کوستے ہی رہتے ہیں تو ایتا تو ایتا یہ ایک خوبصورت انداز ہے ان ربی لطیف المایہ میرا پر پر بڑا ہی باریک مین لطف و کرم کرنے والا ہے تو میں خود بھی پھر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہی درگزر کے معاملے کرنے والا ہوں میرے حضرت یوسف علیہ السلات وسلام کی دعائیں ہیں اور خاص طور پر یہ دعا اے اللہ مجھے توفنی مسلمن مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں تیرا فرم بدار بندہ ہوں بس صحیح اور نیج لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے تو آبا و امبیا بنے حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ایسا نصب نہیں ہے کوئی بیٹا نبی باپ نبی دادا نبی پردادا نبی یوسف یاقوب اسحاق ابراہیم حضرت یوسف بھی نبی والد بھی نبی یاقوب دادا حضرت اسحاق بھی نبی پردادا حضرت ابراہیم بھی نبی الکریم ابن الکریم ایسے کرم کے سلسلے اور رشتے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضالکم ہی یہ خیب کی خبریں ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے تو سوال پوچھا تھا کہ مصر کی طرف کیسے آئے فلسطین سے بنی اسرائیل ہم نے پورا واقعہ آپ کو بتا دیا مکر و فریب اور تدبیریں اور چلاکیاں کھیل رہے تھے بھائی کے متعلق تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے ہم نے پورا قصہ آپ کو سنا دیا تو یہ آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے لیکن وما اکثر ولو ولاس تبین اکثر لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں باوجود اس واقعے کو سننے کے دیکھ لیجی یہود ایمان نہیں بہت کم ایمان لائے وہ متصل و مالے ہی مناجر آپ اس پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے کوئی سوال نہیں کرتے آپ انہیں حق بتاتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے اگلے رقو میں اللہ فرماتے الحاض ہی سبھی اللہ اعلیٰ بصیرت نانا و من تبانی آپ کہہ یہ میرا رستہ اور میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں علیٰ وجل بصیرت بلا رہا ہوں میں بھی تمہیں دعوت دیتا ہوں اور میرے متبعین بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں اور یہ توحید کا رستہ ہے شرک سے برات اور بیزاری کے اعلان کا رستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں فرمایا گیا آپ پریشان نہ ہوں آخر حق کو فتح نصیب ہوگی ہاں آزمائشیں اور مختلف مراحل سے انسان کو اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ حق ہی کو فتعہ فرماتے ہیں صورت الرات اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے توحید رسالت آخرت کے بنیادی عقائد کا تذکرہ فرمایا اور مشرقین اور کفار کے جانب سے جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب دیا گیا رات اصل میں کہتے ہیں جب آواز آتی ہے باطلوں کے بیچ میں سے جو کڑک کی آواز ہوتی ہے اسے رات کہا جاتا ہے اور اس کے اگلے رکو میں آ رہا ہے یو سب رادم دہی تسبیح کرتا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ تو ایک تفسیر کے مطابق رات وہ فرشتہ ہے کہ جو بادلوں کو ہنکاتا اور چلاتا ہے اللہ کو معلوم ہے اور بعد میں نے رات بادلوں کی جو آواز نکلتی ہے جس بھی طریقے سے نکلے چاہے باہم رگڑ سے نکلے یا جس بھی طریقے سے نکلے قرآن میں کہا یو سب یہ رات تسبیح کر رہا ہے تو کائنات کی ہر چیز تصویح کرتی ہے مگر ہر چیز کی تصویر کا اپنا اپنا انداز ہے اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور جلالت شان کے زبردست دلائل بیان کیے ہیں اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا کوئی ستون تمہیں نیچے نظر نہیں آئے گا وہ وارش الہی پر مستوی ہے اور اس نے شمس و قمر کو مسخر کیا ساری دنیا شمس و قمر سے استفادہ کر رہی ہے وہی اس پورے عالم کی تدبیر کر رہا ہے جس نے زمین کو بچھا دیا اس میں پہاڑ قائم فرما دیے نہریں جاری فرما دی زمین سے سر سبز و شاداب باغ نکالے زمین کے آپس میں متصل قطع اور اراضی ایک بنجر اور غیر آباد شور اور دوسرا آباد اور سر سبز و شاداب ایک ہی پانی سے سقاب ماہ واحد ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں لیکن مختلف پھل نکال رہے ہیں بلکہ پھلوں کے ذائقے مختلف نکال رہے ہیں یہ کون نکال رہا ہے اللہ تو توحید کے دلائل اللہ نے ذکر فرمایا بڑے مؤثر اور عجیب پہ رائے اور فرمایا لوگ انتہائی قابل تعجب ہے ان کی یہ بات کہ اللہ کی ان دلائل قدرت میں غور و فکر نہیں کرتے اور مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی آخرت کو تسلیم نہیں کرتے یہ کائنات کھیل تماشے کے لیے تو نہیں لگا اس کائنات کے بعد ایک ایسی کائنات اور جہان آنے والا ہے کہ یہاں کے اعمال اور ہر عمل کی کیے کی سزا و جزا وہاں مل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وسط عین کو ذکر فرمایا اللہ علم تاہ ہر مادہ جس کو اپنے وطن میں اٹھائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں اور رحم میں جو کچھ کمی آتی ہے جو کچھ اضافہ ہوتا ہے صرف اس کے ظاہر اور اس کی مقدار کا ہی اندازہ نہیں اس بچے کے ذہن میں جتنی سوچوں کی صلاحیتوں کی مقدار اللہ نے رکھی ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے وہ حاضر کو بھی جانتا ہے بلند تر ہے عظیم تر ہے تم چھپ کر بات کرتے ہو الانیہ بات کرتے ہو راتوں کو چھپتے ہو دن کو اجالے میں ہوتے ہو سب اللہ کے سامنے ہوتا ہے لہو اللہ مواقبات اللہ نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری فرشتوں کی لگا دی ہے مواقبات اسے کہتے ہیں جو باری باری آئے دن کو اور ہے رات کو اور ہے اللہ نے بتایا ہمیں اور ہیں فرشتے شیطان ہمارے دشمن ہے اگر یہ فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوں تو شیطان ویسے ہی انسان سے دشمنی کر کے اس کا خاتمہ کر دے پھر جب وقت آخر آتا ہے تو یہی اس انسان کے لیے جو محافظ تھے یہ معاون بن جاتے ہیں لو اس کی جان نکالنا تو یہ قدرت کا سارا کا سارا نظام ہے ویزا دلہ سو فلا مرد اللہ کی طرف سے جب کوئی امر آتا ہے تو اسے کوئی تلا نہیں سکتا وہ یوری کمل برف میں بجلی دکھاتا ہے تمہیں خوف بھی محسوس ہوتا ہے تمام امید بھی لگتی ہے سیراب کر دیا سکھال اتنا ٹنو منو پانی بادلوں نے اٹھایا ہوا ہے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے جو سب بے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں رات بھی تصویر کرتے ہیں اللہ کی ہماری کے ساتھ من خیفتی فرشتے بھی اس کے خوف سے تصبیح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بجریوں کو بھیجتے ہیں جس کو چاہیں ان بجریوں کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں ان پر گرا دیتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں وہ شدید المحال اللہ تعالیٰ طاقتوں کے زبردست طاقتوں کے مالک ہیں ان دلار قدرت کو بیان کر کے اللہ کہتے ہیں لہو دعوت الحق اللہ کو پکارنا اور مدد کے لیے بلانا ہی برحق ہے و لذیون اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں عجیب مثال دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال ایسے پانی کے پاس جا کے کوئی ہاتھ پھیلا کے کہانی آ جا میرے منہ میں پانی آ جا میرے منہ میں پانی نہیں آئے گا تیرے منہ میں پانی تو وہاں ہے اس نے کہا تیرے منہ میں آنا ہے او ماں دعا فرین اللہ فیضلال جو مشرق ہیں وہ مدد کے لیے غیروں کو پکارتے ہیں وہ غیر ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی اور ساری چیزیں رب کے آگے سجدہ ریز ہیں تو قدرت کے دلائل کو ذکر کیا گیا توحید کو بیان کیا گیا اور فرمایا ہم جال شرکا خلقی خلق اللہ کو چھوڑ کر جن غیروں کو تم پکارتے ہو کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے کہ اس کی وجہ سے تم کہو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں اور ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں اللہ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ پھر حق و باطل کی مثال اللہ نے ذکر فرمایا ہے ایسے آسمان سے بارش نازل فرمائی اللہ تعالی نے بادلیاں بھر گئیں سیلاب آئے اس سیلاب کے اوپر کچھ تنکے گھاس پھوس اور اس کے اوپر تھوڑا سا ابھرا ہوا گند اور خصوخا شاک آ جاتا ہے جھاگ آ جاتی ہے لیکن جو قیمتی سامان زیورات اور اسباب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تہ کے اندر ہوتے ہیں غزہ لکھے عظرب اللہ الحق کا یہ حق اور باطل کی مثال ہے باطل قیمتی ہے لگتا ہے کہ حق قیمتی چیز ہے باطل لگتا ہے کہ ابھرا ہوا اور اوپر اور بڑا نظر آ رہا ہے لیکن وہ بے وقت اور بے وزن اور بے حیثیت ہے اور جو حق ہے وہ نیچے ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے وام مامافاس فیم کس واس یہ لوگوں کے لیے نفع کا سامان ہوتا ہے قضا علی کا یزرب اللہ المسال تعالیٰ مثال کے ذریعے سے حق اور باطل کو واضح فرماتے ہیں متی اور فرم بردار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادر شواب کے وعدے فرمائے اور نافرمانوں کے لیے عذاب کے وعدے